الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدی علی خواس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے فرمایا جس کو کوئی حاجر درپیش ہو تو وہ ایک ہزار مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حادت کو پورا فرما دے گا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ وسلام علی سگیر یا رسول اللہ اسی لیے کہا گیا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا نہ ہے تو درود پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی نب نب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعارت نصیب فرمائے میرے مدنجے کے ناظرین انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے ادوار آتے ہیں پہلے وہ بچپن ہوتا ہے بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے نوجوانی اور پھر جوانی پھر ادھیڑ عمر اور پھر بُڑھاپے کی دہلیز پر انسان پہنچتا ہے اور بڑھاپے بڑھاپے کے بعد جو سفر ہوتا ہے وہ موت کا سفر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور اب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل و انعام ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے اور پیار آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا نشان منزل ہیں عمومی طور پہ جب آدمی جوان ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شادی ہوتی ہے پہلے سنگل لائف گزار رہا ہوتا ہے پھر میریڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈرائیں تو یہ بات بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آج کل شادیاں یہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور مہنگی ہونے کی بنا پر یہ مشکل بھی ہو چکی ہیں جس کے معاشرے پر نگیٹو اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں شادی بیاہ کی رسومات اور پھر ان رسومات کی انداز یہ ایسے ہو چکے ہیں جو گفتہ بے ہیں اور اگر یوں کہا جائے کہ بعض تو ایسے ہیں جو شرم و حیات سے بھی آ رہی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ہمارے ساتھ الحمد للہ نگران مرکزی مجرس شعرا حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاریخ حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں رکن شرح اطہر بھائی بھی ہیں انشاءاللہ شاء شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے کہ شادی بی... آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ شادی اور بیاہ یہ موضوع رکھا ہے تو آپ جو نگران شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے کال کرنا چاہیں میسج کرنا چاہیں واٹس کرنا چاہیں ٹیلی گرام یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ٹی وی پر میل کرنا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو شادی بیاہ کے اندر نہیں ہونے چاہیے وہ کون سی رسومات ہیں جو انسان کے لیے قلبی بھی اذیت کا باعث ہیں مالی اعتبار اس کو پریشان کرنے والی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی کولز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ابوترام نگران شورا کے سامنے یہ سوال رکھوں گا سگری شادیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں جہیز کے معاملات دیکھ لیں کپڑوں کے معاملات دیکھ لیں جدری کے معاملات دیکھ لیں کھانے کے معاملات دیکھ لیں حالوں کے معاملات دیکھ لیں پھر جو سرکم کچھ برادری ہوتی ہیں برادریاں ہوتی ہیں کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے الگ سے رسومات اور ان کی اپنی الگ سے کنڈیشن دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک اس آدمی کے لیے جو مڈل کلاس کا آدمی ہے یا جو ارننگ کرتا ہے رزق کماتا ہے نوکری پیشہ ہے ملازمت پیشہ ہے اس کے لیے یہ چیزیں ساری مل کر شادی کو بہت مشکل بنا رہی ہیں اور رہا سی بات لوگ اس کی وجہ سے آزمائش میں بھی ہیں آپ کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب ربی العالمین والسلام وسلم سیدین المرسلین موضوع اصل میں اتنا وسیع ہے یہ جی کہ اسے اس جب تک کہ مختلف حصوں میں ذیلی موضوعات میں تقسیم نہ کیا جائے ہم شاید اس موضوع کا بیان کرنے کا حق ادا نہ کر سکیں جی کیونکہ شادی مہنگی ہونا تو بات کی میرے نزدیک یہ بات کا میٹر ہے میرے پاس جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو نکاح سے دور ہوتا ہے نکاح کے قریب بھی نہیں جا رہا اور وہ اپنی عمروں کو بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کر لیں گے شادی کر لیں گے تو پھنس جائیں گے تو پہلے تو ان کی طرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ نکاح کرنے میں اس ہرگیز یہ نہ دیکھیں کہ نکاح کر کے ہم پھنس جائیں گے کیونکہ نکاح کر کے بندہ پھنستا نہیں ہے نکاح کر کے تو بندہ سچی بات ہے کہ ایک بہت ایکچول اور پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے وہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس انداز سے بھی ارشاد فرمائیں کہ آج کل جو حالات ہیں اور نوجوانوں کی کیفیات ہیں تو میں کہوں کہ ایک تعداد کی میں غمازی کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ تو شادیاں کرنا چاہتے ہیں ضرور چاہتے ہیں مگر بالخصوص کئی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جن میں والدین کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوگے تب تک تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے تو وہ تو چاہتا ہے کہ شادی کرے مگر والدین ہی کا ذہن نہیں بن پاتا دیکھیں وہ تو چاہتا ہے شادی کرے والدین کا ذہن نہ بننا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا اگر یہ مراد ہے اتر بھائی کہ وہ بیوی بچوں کا نا نفکا اٹھا سکے नहीं. یہ بہت اچھی صورت حال ہوتی ہے کہ ایک شخص شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کے اپنے فیملی کے ایکسپینسیز خود بیئر کرے نہ کہ یہ والدین کے اوپر اس کے بعد بھی ہاں اگر کوئی ایسا فیملی بزنس ہے جس میں ایک ڈسٹریبیوشن ہے اور بچوں کے لیے اپنا ایک منتھلی جو ارنگ ہے وہ اس کا ایک حساب کتاب ہے تو ڈیفینے وہ ایک الگ چیز ہے تو وہ اس میں پارٹ اپنا پلے کر رہا ہے جا رہا ہے آفس بیٹھ رہا ہے دکان پر بیٹھ رہا ہے سارا کر رہا ہے اور ایک ساتھ یہ کہ سارے کما کر ایک ہی کنویں میں پانی ڈال رہے ہیں اور اسی کنویں سے اس پہ ضرورت پانی نکال رہے ہیں تو وہ ایک الگ سچویشن ہے لیکن اگر والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا نان نفقے کے قابل ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں کیونکہ نان نفقہ تو یہ بہت بنیادی واجب مرد ہے کہ بیوی بچوں کا یہ خرچہ اٹھا نہیں اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے ورنہ بھیک مانگے گا ادھر ادھر سے سوال کرے گا تو گھر والوں کا یہ خرچہ پانی اٹھائے گا کیسے تو اس وجہ سے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ دیکھتے کہ نہیں کر پا رہا اور ماں باپ کو اللہ تعالی نے وسط دی ہے اور ماں باپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے وقت پر شادی نہیں کی تو جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جوانی گزاری ہے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے ان کو نہیں چاہیے کہ بلکہ اس میں تو میں یہ ارض کروں گا کہ شاید والدین کی اس جوانی کی عمر میں وہ فتنے نہ تھے جو فتنے آج کے دور میں اللہ اللہ اللہ اس دور میں وہ غالباً پریشانیاں نہ تھی جو پریشانیاں آج کے دور اللہ اللہ میں اللہ اللہ گناہوں کے وہ مواقع شاید اس دور میں نہ تھے جو اس دور میں اللہ اللہ ہیں وہ اللہ اللہ نوجوانوں کے بھٹک جانے اور بےحک جانے کے چانسز آج اتنے زیادہ ہیں اللہ اللہ شاید پچھلے سالوں میں اتنے نہ اللہ تھے اللہ اللہ تو یہ تو والدین کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ میری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اپنے لیے قبر و آخرت خراب کرنے کے معاملات پر پڑ جائے اور ایک ایسے سٹیج پر آ کر کھڑی ہو جائے کہ جہاں پر یہ ہم وہ سب پریشان ہو جائیں جی تو اس کی شادی کا سوچ آنی چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے جی یہ ایک اور پہلو آپ نے بڑی زبردست بات اشاعت فرمائی کہ واقعی اگر وہ نانفقے کل ترقیب میں نہیں آتا اور اس قدر اپنے ایکسپینس پیئر نہیں کر پاتا تو اسے نکاح کرنے کی اس وقت حاجت نہیں ہے سب سے پہلے اس کی ترقی بنائے اچھا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے یہ نہ چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام ان نوجوانوں کو پہنچے کہ جن کے نکاح کی عمر تو ہو چکی ہے مگر وہ گناہوں کی طرف بڑھنے میں تو اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں روزانہ صبح و شام دن رات والدین کی بات نہ مان کر کے والدین تو چاہتے ہیں کہ وہ دکان پر جائے والدین تو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نوکری کرے والدین تو چاہتے ہیں کہ کوئی سنجیدگی اختیار کرے تو ہم ان کی نکاح کی طرف بڑھیں مگر یہ ہے کہ دوستوں کی ٹولیاں نہیں چھوڑتا ہم جولیاں نہیں چھوڑتا گھومنے پھرنے میں مصروف رہتا ہے اپنے وقت کو ان گناہوں کی طرف یا فضولیات کی طرف تو لے کر چل رہا ہے کہ جس سے وہ بزنس سے دور ہو رہا ہے ارننگ سے دور ہو رہا ہے اور والدین ہیں کہ ایک طرف پڑ رہے ہیں کہ یہ گناہ کی طرف پڑ رہا ہے اور گنا سے بچ کر یہ نکاح کی طرف آ جائے مگر اس صورت میں بھی نہیں آتا کہ ارننگ کی ترقی بنے ماحول ایسا میں کیریٹ کیا ہوا ہوتا ہے بعض نوجوانوں نے کہ جس میں اس طرح کی مینٹلٹی کریٹ ہوتی ہے کہ ابھی شادی کر کے کیا کرو گے ابھی شادی کرو گے تو قید میں ہو جاؤ گے ازار شادی ازار کرو گے تو پابند ہو جاؤ گے گھر پہ جلدی جانا ہوگا یہ کرنا ہوگا ٹینشن پریشانی بچے ہو جائیں گے تو ان کے پھر وہ دودھ کے ڈبے تو یہ اور پھر راشن اور یہ سارا ہو جائے گا تو کھانا اس کے ساتھ کھانا پڑے گا تو وہ فون کرتی رہے گی اس طرح کی چیزیں تو یار ابھی تھوڑا سا مود مستی کر لو تو اس کی گیدرنگ اس کو سیریس نہیں ہونے دیا ہے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ایسا لگا ہے کہ ان کے اوپر ان کے والدین کی بات کا اثر کم اور دوستوں کی باتوں کا اثر زیادہ, زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے دوست کیسے بنائے اگر دوست ایک فیملی ممبرس ہیں دوست میچیورڈ ہیں دوست شریف ہیں اور نیکیو پرہیز گاری کی طرف ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سوچ بہت اچھی بن جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دوست گناہوں میں ہیں برے ہیں پرواہ ہیں اور آپ کو بس دوستی ہو گئی ہے محبت ہو گئی ہے مگر آپ اس کا دیکھو تو صحیح کہ اس کی زندگی کا انداز ایسا ہے کہ وہ آپ کو بھی خراب کرے گا کیونکہ آپ نے اس سے دوستی کر تو لی ہے لیکن اس کو چیک نہیں کیا بس آپ کو اس سے محبت ہو گئی اچھا لگنے لگا لیکن وہ آپ کی فیوچر اور آپ کی زندگی کو اس کی طبیعتیں ضائع کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ضرور آپ کو غور کرنا چاہیے اور ایک سمجھدار پڑھے لکھے اور نیک لوگوں سے دوستی کریں جب آپ کی دوستی آپ کے نیک دوستوں سے ہوگی نا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو شادی کر کے میں کن کن گناہوں سے بچ جاؤں گا اللہ اللہ اللہ میں کن کن بے شرمیوں بے حیاں سے بچ جاؤں گا اور میری زندگی قید میں نہیں جائے گی بلکہ میری زندگی ایک اچھے انداز سے گزرنے کی صورت حال اختیار کر سکتی ہے زیادہ شادی کو آپ وہ نہ لیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شادی بھی کریں اور شادی کے جو فضائل ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے سوال میں آپ سے کرنے اللہ لگا, اللہ لگا تھا کہ چلی ایک تعداد تو یہ ہے کہ جن کا ذہن نہیں بنتا ایک تعداد وہ ہے کہ جو شادی کو خواہش کی پیروی کے طور پر لیتی ہے کہ چلو اس سے وہ لطف یا سرور کی کیفیت حاصل ہوگی تو ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ شریعت متحرہ نے شادی کے متعلق کیا وہ مدنی پھول اتا فرمائے ہیں کہ جس سے نکاح کی طرف رغبت بڑھے اور پاکیزگی کی سوچ بھی بنے ورنہ شادی اور پھر کیفیت کچھ اور ذہن کی صورت کچھ اور بنتی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے اس میں بہت ہی ہمارے لیے سبق ہے کہ نکاح کرو کہ نکاح سے تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تو جب ہم یہ دیکھیں پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہا میری سنت ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں ترغیب ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی زندگی کا کوئی عمل کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سے ہٹ کرو انہوں نے شادیاں کی عشر مبشرہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھتے انہوں نے شادیاں کی تو نکاح خود ایک انسان کو کئی گناہوں سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی کو واقعی زندگی بناتا تو پہلے تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ ارض کروں اور اسپیشلی میں ان اسلامی بہنوں سے بھی میں ارض کروں گا کہ جو پڑھائی کے نام پر اور فیوچر پلاننگ کے نام پر فنا کورسز کے نام پر یہ اپنی زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں عمرے گزار رہی ہوتی ہیں اور جب ان کے نکاح آ رہے ہوتے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ذہن نہیں ابھی ہمارا ذہن نہیں ہے مگر میں آپ کو تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جب نکاح آتے آتے آپ منع کر دیتے ہیں نا پھر جب رشتے سوری رشتے آتے آتے اب منع کر دیتے ہیں پھر جب آپ کا منع کرنے کے بعد جب آپ کا ذہن بنتا ہے نا اس تو رشتے نہیں آ رہے ہوتے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ بولو کہ بالوں کی چاندی چمک گئی ہے تو عمریں بڑی ہو گئی ہیں بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو جب بچیاں شادی کی عمر کو پہنچی تھیں اور آپ کا ذن غالب تھا کہ میری بیٹی شادی کی عمر کی ہو گئی اب یہ شادی ہو سکتی ہے اس کی اور انشاءاللہ یہ گھر بار کو دیکھ لے گی تو شادی کر دینی چاہیے آپ کو بھی کر لینا چاہیے جو اسلامی بہنیں اس کو کید و بند کی زندگی ذمہ داری آئیں آدھی تو کل ذمہ داری آپ کو نبھانی نبھانی ہے ابھی سے نبھا اور بڑے بوڑھوں نے تو یہ سمجھایا بھی تھا کہ تھوڑی کم عمر میں یعنی کہ ایک نارمل عمر میں شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے برے ہونے سے پہلے پہلے آپ کی عہدہ جوان ہو چکی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ ساڑھے پینسٹھ سال کے ہوں اور ابھی بھی آپ کا بچہ چھوٹا ہی ہو تو اگر آپ نے ٹائم پر شادی کر لی ہوگی تو انشاءاللہ شاء آپ کی چالیس پینتالیس سال کی عمر جب ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیس پچیس سال کا کھڑا ہو بات کال کال بھی ہے کال بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال م. ہے کہ شادی کے معاملے میں شادی کم سے کم پیسوں میں کیسے کی جائے اور شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ شادی یعنی گنا کرنا تو آسان ہے اور شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کوئی جواب نہ فرمائیں دیکھیں شادی کا مہنگا ہونا یہ یوں بھی کہہ سکتے کہ مہنگائی بڑھ جیسے کل ہم نے ایک مہنگائی کے بڑھنے کا ایک سبب بیان کیا تھا وہ انویسٹروں کی جی جی. جو انویسٹمنٹ ہے اب ظاہر ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں شادی میں جو کل کیا جاتا تھا وہ شاید آج بھی کیا جاتا ہے اس سے زیادہ بھی کیا جاتا ہے لیکن اگر اتنا ہی کرتے نا جتنا 20 سال پہلے کرتے تھے بھی مہنگائی کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں اب بچی کو رخصت کرنا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو بھی جہیز مطلب اتا فرمایا تھا کچھ سامان اتا فرمایا تھا تو بیٹی کو یہ دینا یقیناً یہ ایک خوش آئین چیز ہوتی ہے اور شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر بندہ کرے اور دیتے ہمارے یہاں کہ بیٹی کو کتنا کو دینا چاہیے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے سامنے والوں کی باپ خوش دلی کے ساتھ جو بیٹی کا باپ ہے بیٹی کی ماں ہے وہ خوش دلی کے ساتھ جو اپنی بیٹی کو دے تو اب یہ جو چھوٹا موٹا بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا بیٹی کے لیے تب بھی باپ کی خواہش ہوتی ہے ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جا رہی ہے تو کوئی اتنے جوڑے دے دیں اتنی یہ دے دیں یہ دے دیں تھوڑی بہت چیز بھی کرنے پہ بیٹھتے ہیں نا تو بھی واقعی مہنگا پڑ جاتا ہے تو اس میں میری تو نا سوچ یہ ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا تمام جو, جو سوشل سوسائٹی کے جو عموماً جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسا نظام بنائے کہ بیٹی کے ماں باپ کے لیے اتنا فری سٹائل ہو اتنا فری مائنڈ ہو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ یہ ایک جوڑا دے یا نہ دے کچھ دے یا نہ دے نارمل سی چیز جو اگر دے دینا تو کل اس کی بیٹی کو یہ سننا نہ پڑے کہ تو کیا ہے ایسا کچھ کرتی یہ جو ٹینشن ہے نا باپ کے اور ماں کے سر پر کہ لوگ کیا کہیں گے خاندان والے کیا کہیں گے تو سسوڑ والے کیا کہیں گے تو لڑکیاں کیا کہے گا یہ جو ٹینشن ہے نا یہ ختم ہو جائے تب بھی آسانی ہو سکتی ہے مہنگائی اپنی جگہ پر ہے تو وہ سامان کی خریداری کم ہو جائے نا اور چیزوں خریداری کم ہو جائے اور اپنی چادر کے مطابق چیزوں اب یہی مطلب یہ ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہی پلیٹ اگر میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں اگر میں پاکستانی لینا چاہتا ہوں تو مسا کہ یہ پلیٹ مجھے بارہ روپے کی مل رہی ہے لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پاکستانی پلیٹ دینے کا رواج نہیں ہے تو آپ کو مطلب کہ یہ امپورٹڈ لینی پڑے گی اب یہی یہ پلیٹ بھلے پاکستانی امپورٹ اسٹائم لیکن امپورٹڈ ہونے چاہیے اب امپورٹڈ اگر لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تیس روپے کی بڑھتی ہے تو اب ایک پلیٹ کی میں نے آپ کو مثال دی ہے تو جو مطلب پوزیشن ہے اس میں یہ تو آپ نے جو پہلو رشاف فرمایا نا اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کریے تو آپ نے بہت خیر خائی والی بات رشاف فرمائی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ شادی بیاہ کا مہنگا ہونا پسلا آپ نے پراپرٹی پر انویسٹر کی بات کی نا کیبلا تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں ایک انڈسٹری ایکٹیو ہوئی ہے جس کو ویڈنگ پلانر کے نام سے ترکیب بناتے ہیں وہ ایونٹ کو باقاعدہ پلان کرتے ہیں ہر ہر ایونٹ کو اس کی اپنی کاسٹ ہے اور اس اعتبار سے جن سوشل سوسائٹی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اور جن سے یہ ارچاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری بچیوں کی شادیوں کو سادہ کریں سودا کریں جہیز کے معاملے میں احتیاط برتے ہیں اسی سوشل سوسائٹی نے ویڈنگ پلانر کے نام سے ایک انڈسٹری کا آغاز کیا اور اس, اس, اس کے ایک ایک ایونٹ کی کاسٹ ہے اور وہ کاسٹ اس قدر ہٹ پرے والی کیفیت ہے اور یہ باقاعدہ دن ب با دن ایلیٹ کلاس سے اب اپر مڈل کلاس والے لوگوں میں شروع ہو گئی ہے اب اپر مڈل کلاس والے جب ایک چیز کرتے ہیں تو پھر وہی نا چیز اوپر سے جو چیز ہوتا تو نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اب پھر وہ ایونٹ پلانر کے نام پر آگے بھی چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں پہلے تو ہال کا بک کروانا ایک آزمائش ہوا کرتا تھا اب تو ہال نہیں پورے کا پورا ایونٹ کون کب کہاں کیسے کس طرح کس سوٹ کے ساتھ کس مزاج کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ اختیار کرے گا خود شادی کی یہ تقریب اس قدر اہمیت اور اس قدر مہنگی ہوگی آپ جس کا کہہ رہے ہیں میرا ان سے یہ ایونٹ مینجمنٹ اور اس طرح کے لوگ ہیں ان سے مشاورت ہوئی ہے میری اور ہم نے ایک سلسلہ کرنا تھا اس پر ان سے بات چیت ہوئی تھی یہ طبقہ ہے جو یہ کرتا ہے ورنہ میجورٹی وہ لوگ نہیں طبقہ کرتے طبقاتی تقسیم ہی تو بتدین آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو روک کی بنانی ہے ہال میں شادی کون کرتا تھا گلی محلوں میں ہی نات لگا کی شادیاں مثال دے سادگی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے وہ انڈرسٹوڈے یقیناً جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہیں آبادیاں بڑھ رہی ہیں سڑکوں کی کیفیت گلیوں کی کیفیت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی مگر بتدیج اگر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں وہ جو وہ لوگ ہیں کہ انفلوئنس سے بہت زیادہ وہ جو چیز اختیار کرتے ہیں نا بتدریج پھر جو بڑا کرتا ہے تو چھوٹی کی تو مگر یہ چلو وہ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کیا ایک اپنا میٹر ہے لیکن میں جیسے کل کہا تھا کسی کا محل تک اپنا جھونپڑا نہیں جلایا جاتا مگر مسئلہ یہ کہ یہ ایک طبقہ کرتا ہے جس میں وعدوں کا لکھا ہوتا کہ دعوت آپ کی میزبانی ہماری اچھا وہ ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا اچھا وہ جو فلاں جو ہماری کیونکہ ایک ہفتے پہلے اس کے دوسرے رشتے دار کی شادی ہوئی تھی اس نے کیا کیا تھا انس نے یہ کیا تھا ٹھیک ہے اسے اتنا پرسنٹ زیادہ کر دینا میرا اچھا وہ جو میچنگ پر دے اور مطلب ڈیکوریشن میچنگ کا چل رہا ہوتا ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک طبقہ میجورٹی وہ ہے جو اس میں نہیں پڑتا ٹھیک وہ ہال والے کو الگ دیکھے گا ڈیکوریشن والے کو الگ دیکھے گا ایک ایک چیز کا بریک اپ الگ لے گا سب کو پھر اس کی کوسٹنگ دیکھے گا کہ کہاں سے کتنا آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی آپ کو بجٹ کے اندر لائے گا اور خود اس میں انوالو ہوگا وہ چیز کرے گا اس کے بعد بھی اس کو مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک چیزوں کی فکس کوسٹ تو ہو گئی نا مینیمم بھی جو فکس کوسٹ ہو گئی ہے نا وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے تو ایک تو پہنچ دور ہو گئی ایک تو یہ چیزیں مہنگی ہو گئی دوسری ڈیمانڈ اصل میں ڈیمانڈ نے بھی مارا ہے نا شادی میں جو مہنگائی ہوتی ہے نا وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ہے کہ بیٹی کے پاس ڈیمانڈ اتنی ہے بیٹی کے ماں باپ کے پاس کہ جیسے بیٹے کا جو بیٹے کی جو ماں ہے اس کے لیے یہ سامان بیٹے کا لڑکے چاچیوں کے کپڑے مامیوں کے کپڑے ماسیوں کے کپڑے, کپڑے، فلاں کے کپڑے بہن کے کپڑے بھائیوں کے کپڑے تو فلاں چاچا سوسا رہا تو اس کے کپڑے تو مامی ساس رہتا کام کر کے دینا پڑتا ہے میں ہم نوجوانوں کے مسائل کا ایک سلسلہ کر رہے تھے اس میں ہمارے مدنی چینل کی ایک بھائی ہیں وہ کو وہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کیا شادی کیسے شادی کرے وہ شادی سے پہلے ہم کو پتا ہے کہ بہنوں کو اتنا دینا پڑے گا ماں کو اتنا دینا پڑے گا بھائی کو اتنا دینا پڑے گا اس کو اتنا دینا پڑے گا ڈھائی تین چار لاکھ روپے تو خالی سامنے سامنے نظر آتے ہیں پھر دوسری گھر گھر میں بانٹنے پھر میں اپنے لیے کیا کروں گا پھر جو ولیمہ کروں گا جو عام سوسائٹی میں اگر نارمل سے نارمل میل سنت اس کی باتیں کچھ اور ہے ٹھیک ہے نئے ایک جنرل سوسائٹی کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک نوجوان یوں بھی کرنا چاہتا ہے شادی عام سی تب بھی اس کی شادی کو اس کو بھی پانچ سات لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں اور اگر ایک عام آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹی کی شادی میں نارمل سے نارمل بھی اگر اندر اندر میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو دس 12 لاکھ روپے اس کے بیٹی کی شادی پر بھی نکل جاتے ہیں ورنہ تو بیٹی کی شادی پر ایک کروڑ سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ ڈھائی کروڑ والے لوگ ہیں Allah جو کرتے Allah ہیں میں بھی میری ان سے ملاقات رہی ہے میں نے خود ان سے بریک اپ لیا Allah ہے Allah Allah اتنی, Allah اتنی اتنی مہنگی شادی تو انہوں نے اپنا بریک اپ دیا ہے اور بریک اپ کو سامنے ڈیڑھ دو کروڑ روپے کا انہوں نے بریک اپ مجھے نکال کر دے دیا بریک اپ کیا ہوتا ہے بریک اپ یہ مطلب کہ اتنے کے اس کے کپڑے اس کے اتنے کپڑے بیٹی کے اتنے کے بیٹے کے کپڑے اتنے تو وہ ہول جو ہے وہ پچیس سو پر ہیڈ ہوگا تو پچیس سو پر ہیڈ کے اندر یہ کہ بس صرف ڈیکوریشن اور ہال کا کرایہ ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی کھانا الگ ہے اور پانی پی کر بھی اگر بندہ چلا جائے تب بھی پچیس سو روپئے دو پر ہیڈ اس کو جسے لگ جائے گا دو وہ ہوا تھا تو یہ بھی چیز ہے مگر یہ ایک الگ کلاس ہے جس کے لیے بات کرنے نہ کرنے پر ہم آئندہ اس کو رکھیں گے مگر ایک نارمل طبقہ جو سو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے انہوں نے بھی گھر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یا بچوں کی شادی کرنے کے لیے نارملی ہی پر قرضہ لینا پڑتا अبा ہے अبा مانگنا پڑتا ہے کہ مطلب بیس پچیس ہزار روپئے یہاں سے لے لی لیے بیس تیس ہزار روپے وہاں سے لے لی لیے اس سے کوئی فنا چیز لے لی, لی اس سے کوئی فنا چیز لے لی, لی اور بیٹی کی شادی ہو گئی اللہ کریم ایسا معاشرہ ہمیں عطا فرمائیے اور واقعی و مثالی معاشرہ ہوگا کہ غریب آدمی کو اپنے بچوں کی شادی کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے اللہ وہ دن, دن لائے آمین اب آمین اس میں تو ہم سب مل کر ہی کوشش کریں گے تو بات بنے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ یہ جو اخراجات ہے میں ان کو کم کر کے جو ہے وہ شادی کر دوں لیکن بعض اوقات جو ارد گرد سے دائیں بائیں سے جو پریشر اس کے اوپر آتا ہے تو وہ جسے جس آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ وہ بالکل اس کا ذہنی معاف ہو جاتا ہے میں کیا کروں یعنی مثال کے طور پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ بہتر ہزار روپے میں کروں گا ایک ایک ذہن ہے ایک, ایک مثال ہے لیکن اب جو ساتھ میں رشتہ دار ہے نہیں یہ کیسے ہوگا تو اس کو بھی بلانا ہے تو اس کو بھی بلانا ہے تو اس کو بھی دعوت دینی ہے اچھا پھر گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہم ہم, ہم وہاں گئے تھے تو ہم اتنے افراد گئے تھے ہم بلائیں گے تو ہم بھی اتنے ہی افراد بلائیں گے تو یہ سارا بعض کا معاملہ بن کے اس ایک بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے وہ کرے تو کیا کرے کچھ نہیں اس لیے تو ہم چینل پر بات کر رہے ہیں نا کہ ہم پورا معاشرہ ہی اپنے انداز و اپنے نظام پر غور کرے اور اگر کہیں سے دعوت نہیں آتی تو اس کو فیل نہ کرے ایک آدمی کو آپ آپ کی پوزیشن بھی آپ نے مجھے بلایا آپ نے اختر بھائی کو بھی بلایا نے سلمان بھائی کو بھی بلایا کہ آپ آئیے گا ہمارے یہاں دعوت ہے لیکن اب ہمیں سے کسی کی یہاں گھر میں دعوت ہے تو ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آپ سب کو بلا سکتے ہماری پوزیشن نہیں کہ ہم آپ اتنی بڑی دعوت کر سکیں ٹھیک ہے آپ کی پوزیشن تھی آپ جو بھی تھا آپ کا مزاج تھا آپ نے بلایا آپ کی مہربانی لیکن اگر ہم آپ کو نہیں بلا پا رہے تو اس پر آپ کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ناراض ہو جائیں یار ہم نے بلایا تھا اس نے ہم کو کیوں نہیں بلایا یہاں تو حضور تعلق واسطے ختم ہو جاتے ہیں رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں حکے پانی بند ہو جاتے ہیں ملنا ملانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں نہیں بلایا شادی پر ہمیں دعوت نہیں دی تو بیٹھے نا بات کر ہی رہنا سلمان بھائی یہی تو ہم ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں لینے دینے کے معاملے میں دعوتوں کے معاملے میں گھر بار کے معاملے میں اس تمام معاملے میں اگر ہم اپنی ہمیں اپنی ذہنی ذہن کو متنی غسل دینا پڑے گا تبھی جا کے ہماری یہ مطلب یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور مطلب یہ سمجھے کہ یہ اونٹ کی طرح ہو گیا ہمارے معاشرے میں شادی جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ایسا عجیب و غریب ہو گیا ایسا مطلب ہے کہ اس کو سیدھا کرے تو کس کس چیز کو ہم درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ابھی جو آپ نے جو دوسرا بھی حیا بے شرمی وہ جو غیرتی وہ تو ایک ٹاپک ہی الگ ہے وہ ٹاپک ہی الگ ہے وہ کیا غریب کیا ہمیں اس میں نارملی طور پر کئی لوگ کم زیادہ کے طور پر انوالو ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک آدمی تو دل کی بات بیٹیاں دیکھی ہوئی ہیں چار چار پانچ پانچ چھ چھ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں باپ نوکری کر رہا ہے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اب بیٹی کی شادی میں کیا ایشو ہے یہ بتائیے آپ بیٹی کی شادی کو کیا بیٹی کی شادی کا مسئلہ کیا ہے کوئی بھی تو مسئلہ نہیں ہے اب جس کو شادی کرنی ہے وہ خوددار بن جائے نا وہ کیوں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بازار میں اپنی آپ کو نیلامی لگا رہا ہے کہ جناب میں گریجویٹ ہوں تو میں یہ ہوں تو میں نوکری کرتا ہوں میری اتنی تنخواہ ہے تو مجھے کم از کم اتنا تو میرا دام لگنا چاہیے میرے با تو با اتنا تو بھاؤ لگنا با چاہیے با با با یہ کیوں مطلب کہ ایک مطلب کہ وہ مانگنے کے لیے تول پڑا ہے خود, خود کو بیچنے کے لیے کیوں مارکیٹ میں آیا ہے اور اپنی کیوں بولی لگا رہا ہے so. اس کی ماں کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ایسا تو اس کا دام اتنا ہونا چاہیے جب بکتا تو پھر کہتی ہے کہ میرا بیٹا چلائے گا تم نے تو بیچا اس کو بولی تم نے تو لگائی تھی اب جس کو بولی لگائی تھی انہوں نے بولی لگا دی بولی دے دی اب لے کر چلے گئے so. اب ہے میرا بیٹا چلا گیا تو آپ ہی نے تو بیچا تھا میں تو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں میرے میرے نوجوانوں کو آپ خودداری کیوں نہیں پیدا کرتے so. بھائی آپ so. ولیمہ آپ پر ہے مہر آپ نے دینا ہے نا نفقا آپ نے دینا ہے مکان کی ترکیب آپ نے بنانی ہے بیٹیوں نے کیا کیا ہے بیٹی کا بار ہے کچھ نہیں اللہ مجھے بتائیے لوگ ایسے ہی لڑکیوں کے معاملے میں تشویش میں آ جاتے ہیں بیٹیاں ہیں تو خرچہ بہت ہوگا یہ بہت ہوگا مجھے بتائیے شریعت اسلام اور دین جس نے عورت کا اتنا مقام مرتبہ دیا بیٹی کے لیے اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں اور بیٹی اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صرف شادی کے عنوان پر باپ بیٹی کے معاملے میں کیوں دل چھوٹا کرتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا کہ ان کی وجہ خراج ہماری اسلام کی تعلیمات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بیٹی پر ہے کیا ایک نارمل سا باپ اپنی خوشی سے جو بیٹی کو رخصت کے وقت جہیز دینا چاہے اور جو چیز دینا چاہے وہ وہ ہے وہ بھی آپ لیں تو ٹھیک ہے نہ لیں تو آپ کی مرضی ہے آخر کیا کیوں بیٹیوں کی شادی کیسے مہنگی ہو گیا اب یہ جب میں بات کروں گا نا تو آئیں گے میرے نوجوان میرے سامنے کہ آپ کی بات درست ہے لیکن اب آپ بتائے گا میں کیا کروں میں گھر میں گھر میں شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں اب گھر میں شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں تو مجھے یہی ہے کہ میری ماں کے ساتھ اس کی نہیں بنے گی میری بہن کے اس کی نہیں بنے گی چلو گھر ہے ہمارا پردے کے مسائل الگ ہوں گے گھر میں ماحول نہیں بنا ہوا ہے یہ الگ ہوگا تو چلو گھر کے اندر ایک میچل فیملی کے ساتھ میں چلو رہ بھی لوں گا ایک سنگل جس کو میں ایک کمرہ لے لوں گا چلو مجھے کمرہ مل جائے گا ایک کمرہ لے لوں گا کمرے کے اندر میں اپنا گزارہ کر لوں گا لیکن صبح دوپہر شام پھر ان, ان کے گھر کی لڑائیوں کو, کو کیسے میں بھگتوں گا کیونکہ جب آدمی ساتھ رہتا ہے نا تو اخراجات کنٹرول ہو سب سے بڑا میٹر آپ کے ایکسپینس کا ہے اور شادی سے پہلے کے اخراجات کا ہے دلہا بولے ٹھیک <تصفح> ہے تمہاری بات صحیح ہے مہر دے میں نے چلو مسا کر میں رکھ دیا میرے چھبیسو روپئے مہر مجھ ٹھیک ہے اور میں نے مطلب کہ ایک چھوٹی سی میں کی دعوت کر لی اس میں پانچ دس ہزار روپے میرا چلو خرچ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب کیا خرچہ ہے ایک مثال دے رہا ہوں کیا خرچہ ہے میرا اب جو کپڑے آپ نے آپ کی پوزیشن ہے تو کپڑے اپنے لیے بھی لیں گے اس کے لیے بھی لیں گے اس کے لیے بھی لیں گے لیکن ہی دیکھیں تو شادی جس میں جو سنت ہے نکاح ایمان کا تحفظ ہے اور اس سے نسلوں کا بڑھنا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت اور فخر فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ سب یہ ذریعے ہیں نکاح ایک نسل انسانی کے چلنے کا اور ایک معاشرے کے برنے کا یہ پورا ایک ذریعہ ہے ہم جو اسی کو اتنا ٹپیکل کر دیں گے مشکل کر دیں گے مہنگا کر دیں گے تو آپ بتائیے کہ پھر شادیاں ہوں گی کیسے اور جب شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر ہم اپنے معاشرے کو برائی اور گناہوں سے بچائیں گے کیسے احمد فرمائے عید کے دوسرے دن مدری شاہ کے ناظرین نگان شروع کے مدنی خلاب ابھی بھی سماج فرما رہے ہیں عید کے دوسرے دن آپ کو ایک سلسلہ دکھائیں گے اور سلسلہ کیا اس کا کشید مدین ملسہ آپ کو دکھاتا ہے سلسلہ ہے نوجوانوں کے مسائل اور اس کا عنوان ہے اس کا موضوع ہے شادی کی تیاری دیکھیے شادی کی تیاری کی جب بات چلے گی تو لوگ سمجھے گی کہ کپڑے کون سے لینے جی جوتے کون سے لینے ہیں جی گھڑی کون سی جی لینی ہے اصل زندگی آپ کی چلے گی شادی کے بعد کی وہ آپ کے اپنے کردار انداز اور مزاج کا اس میں بڑا دخل ہے بندہ غصے والا ہے یا کوئی بھی ہے اس کے اندر پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس شادی نہیں کروائیں گے جو کام آپ شادی کے بعد کا سوچ رہے ہیں نا وہ کام شادی سے پہلے پوسیبل ہے ایک تعداد ہے عمومی لوگوں کی کہ جو اپنے بچوں کی خود تربیت کرنے کا چونکی مزاج نہیں رکھتے اور بچہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ان کو سجھائی جاتا ہے کہ چلو شادی ہی کر دیتے ہیں جس سے شادی کروا رہے ہیں وہ لڑکی آ اس کو سدھارے ہمارے ہاں ایک میمنو میں کہاوت ہے کہ جن کے کوئی نہ سدھارے ان کے بھائی سدھارے اگلے نے سیدھا جواب دینا ابے میرے ماں باپ میرے کو نہیں سدھار سکے تو ہفتہ ہفتہ آٹھ دن میں تو کل کی لڑکے تو کیا میرے کو ستارے گی آن دا آپ کسی بھی چیز کو مستلط کرنے کی کوشش کرو گے تو بیس اکیس سال کی نیچے یوں نہیں بدل جاتی نمبر دو نمبر دو بات کرو مزاج سمجھو پسند کی شادی کروا ہوں خاندان میں میری زبان خراب کرو میری عقل یوں کام نہیں کر رہی کہ یہ کہاں ہوتا ہوگا نہ کیسے ہوتا ہوگا میں اپنے ابو کو دیکھا میرے ابو اپنے والد صاحب کی بہت کرتے ہیں میرے دادا کی دیکھو ہر شخص حاجی امرانی ہے اور ہر بیٹا اس کا حامد رضا نہیں ہے کون حاجی بیٹے میں اور باپ میں گیپ ہے ایسا بڑا گیپ ہے کہ اتنا بڑا مدنی جانے کا سلسلہ باپ بیٹے لے کے بیٹھے ہوئے ایسا کون باپ اپنی اولاد سے شادی کے ٹاپک میں بات کرے گا ایک تو حیادار ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسود سے بھر کر حیا کرنے والا کون واقعی ظلم ہو رہا ہے سسرال کی طرف سے بھی ہو رہا ہے شور کی طرف سے بھی ہو رہا ہے ایک تیاری خون کرنا پھر دیکھنا ہم کیا کو جو ہے کے بعد بیٹی اگر تم گھر توڑ کے گھر آئی کے لگو آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں کیا کروں میں ایسا؟ جب آپ اسلامی طرز زندگی اور اسلامی نیچر کو اختیار کرو گے تو آپ کی طبیعت وہ بن جائے گی جس کو آپ پسند کرتے ہیں بہو اگر تجھے تیری ماں نے کیا سکھا کر بھیجا ہے تو جب دیے بغیر دلی دن میں کہتے ہیں میری ماں نے کم اور کم یہ سکھا کر بھیجا ہے پھر تمہیں ساس کیا کے بدتمیزی نہیں کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ دوپہر کو ایک بجے دوسرے دن آپ کی سسٹم دیکھ سکیں گے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں نگرانی شورا کے اس میں ابھی بھی آپ سماپت فرما رہے ہیں آ, کچھ ہمارے پاس سوال ہیں ویڈیو سوالات بھی ہیں آ, ان کو بھی لینا ہے آ, یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نگرانشورا کے بیٹے حامد بھائی ان کی ابھی آپ ان کو دیکھ بھی رہے تھے سلسلے کے شہری مدنی گلستے کے اندر حامد بھائی کی شادی جب ہوئی اثر بھائی تو اس میں بھی الحمدللہ جو رات کو کھانے کا سلسلہ تھا تو وہ بھی ون ڈش ہی تھا یعنی اس میں بریانی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ میٹھے میں ایک ایک جو ہے وہ تھا ڈش وہ بھی تو یہ بھی ایک بڑی پیاری ایک مثال ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ کاپی کرنا چاہیے اس میں تو جو سسرال والے تھے وہ تو ہمارا مشفرہ ہوا تھا میں عرض کروں جی بالکل وجا فرما رہے ہیں ان کے اس نظام سے اور ان کے اس انسرام سے ان کے اہتمام سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ انکار ہے میں جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا ابھی وہ یہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کا معاشرے کے اندر ایک سٹیٹس ہے دعوت اسلامی کے اندر نگران مرکزی مجلس شعرا یعنی دعوت اسلامی کی تنظیمی اعتبار سے ہائیسٹ پوسٹ ٹھیک ہے نا جی اوپر پھر امیل اسنف جانشین اسنف وہ ایک الگ بات ہے یعنی تنظیمی سٹرکچر کے اعتبار سے اتنی بڑی پوسٹ ہونا معاشرے کے اندر جو ہے وہ مقام ہونا اور پھر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ایک واسطہ ہونا لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی معاملت ہے نا نگران شرابی تو کہہ سکتے تھے نہ بھی نہ میرا تو میری تو بڑی جان پہچان ہے بڑے بڑے لوگ آئیں گے بڑے بڑے ذمہ دار آئیں گے تو خالی ایک ڈی کام نہیں چلے گا یہ کرو وہ بھی کرو ساتھ میں یہ بھی کرو کوئی بابی کیوں کا انتظام بھی کرو کوئی بکرے کے گوشت کا اہتمام کرو کوئی سجی کا انترام کرو جو بھی تو ہو سکتا تھا نا تو ان کا اہتمام مدینہ مدینہ لیکن اس میں آپ کا بھی ایک ماشاء ان کے ساتھ تعاون رہا ہوگا شاورت ہوئی تھی ہماری مشاورت ہوئی تھی میں نے کہا جب رخستی تھی تو ہم نے ایک ہی ڈش کی تھی تو ہزارے وہ بیٹی والے تھے ان کو اس چیز کا ایک احساس تو ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کا لیکن جب ہماری طرف سے بھی ان کے لیے کوئی ایسی چیز بظاہر نہیں تھی میری طرف سے تو کم از کم ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی اور وہ خود بھی دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے تھے اور میرے سے بھی سینئر ہیں دعوت اسلام اس سے پہلے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئے تو انہوں نے ایک اچھی چیز کی اور یہ چیز کو یہ نہیں لے جا سکتا کہ بھئی اس نے کی اس نے کی یہ کی اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کو رائج کیا جائے کہ اگر کہیں جا کر آپ کو ایک ڈش کھانا بھی ملتا ہے اور کوئی ایک ڈش پکا کر آپ کو کھلا دیتا ہے یا ایک یا دو ڈشیں پکا کر کھلا دیتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس کی حوصلہ افزائی کریں نہ کہ یہ کہیں کہ جناب اس نے کیا ہلکا بھلکا سا سادہ سا کھانا کھلا دیا ان کا انتظام مدینہ مدینہ اور نگرانی شدہ کا تعاون ان کے ساتھ اور اس طرح سے ایک پیارا مدنی پھولے کی ریلیشن یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے قصول ہے کہ دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا ایسا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے اس کی, اس کی آسانی بھی دیکھی جائے اپنی آسانی بھی دیکھی جائے اور پھر اس کے بعد جو دیگر ریلیٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بنے گی اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں ویڈیو سوالات بھی ہیں نگرانی کے حکم پر ہی ہم نے کچھ کمیونٹیز کے ساتھ ایک سیٹنگ کی تھی اس میں بھی سوال تھے کمیونٹیز کے تو ایک سوال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں جی ہمارے میں برادری سسٹم ہوتا ہے دن مقرر کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ تقریباً گھر کے 6-8 افراد جو ہے وہ جینٹس ہو جاتے ہیں مرد ہو جاتے ہیں چھ 7 8 جو ہے وہ ہماری بھابیاں وغیرہ بہنیں وغیرہ اچھا یہ تو انہوں نے بتایا اپنی برادری کا ان کے تو 8-8 افراد جاتے ہیں آپ کے کتنے افراد جاتے ہیں دن تاریخ والے دن ڈیڑھ سو دو سو افراد جاتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو افراد جی تاریخ والے دن جاتے جی ہیں لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے ملا پھر کے پھر مائیو ہوتی ہے مائیوں کے تقریباً پانچ سو چھ سو افراد ہوتے ہیں مائیوں والے دن او ہو ہو اچھی طریقے سے کھا کے جا کے اللہ اچھا پھر وہ برات والے ہوتا ہے جیسے بہن کی شادی ہی ہماری یا بیٹی کی شادی ہے تو برادری سسٹم میں اگر ہم دعوت کرتے ہیں تو تقریباً چھ سات ہزار آدمی ہوتے ہیں ہمارے یہاں چھ سات ہزار کھانا بھی کھائیں گے کھانا بھی کھائیں گے اور اگر کھانا کم پڑ گیا تو پھر وہ کھانا دوبارہ بھی کرنا پڑتا ہے دوبارہ کیا کرنا پڑتا ہے پھر وہ بھوکے چلے جائیں گے تو کہیں گے ہم تو بھوکے آگے ان کے گھر سے ہم دوبارہ ہم کو کہ کھانا کم پڑ گیا ہم پھر دوبارہ ان کو بلائیں گے یہ بتائیے آپ منیمم کتنے بندے بلا سکتے ہیں وغیرہ کا اگر پیغام جاتا ہے لوگوں کے پاس تو کم سے کم افراد پھر بھی جاتے ہیں اللہ اللہ اللہ اس پر کیا فرما رہے ہیں اس پر بھی آئیے ان سے رہنمائی لیتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں تاریخ آدمی نئی جا میں تو تاریخ کا تو بہت نارمل ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو کرنی ہے مل جل کر واٹس ایپ پر ہی تاریخ ہو جاتی ہے اب تو اب تو تاریخوں کا کیا رہ گیا کہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے تاریخ واٹس ایپ پر تاریخ اتنی ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ کہ کچھ اور اس طرح مشاورت کرنی ہوتی ہے تو مطلب لڑکے لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ دونوں بیٹھ جائیں ملاقات کر لیں بھائی یہ چیزیں ہو جائیں گی سر ہو جاتا ہے اور یہ تو بتائیں ابھی تو نکاح کیڑے جب پوچھنے جاتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ مطلب ہوتا ہوگا ہمارے یہاں تو کیا کہ دو گواہ اور وکیل کے طور پر گئے اور پوچھ کر آ گئے اور گھر میں پتہ چل گیا بھائی پوچھ کر آ گئے اتنا سا ہو گیا انہوں نے کوئی مسئلہ دو مہمان گئے انہوں نے کوئی کر دی کر رہی ایک مہمان نظر کے طور پر باقی یہ تو آپ نے جو دکھایا ہے میرے لیے بات باتیں بہت نہیں ہے نہیں آپ ان کو بھی تو کچھ مدنی پھول دینا وہ بیچارہ ایک معاشرے کا طبقہ ہے جو اس چکی میں سے پس رہا ہے گزر رہا ہے یہ دیکھو یہ برادری کے بڑوں کا بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا کام ہے کہ یہ جو ہم جو ریت رواج اور ہزاروں کا کھانا اور ہزاروں کو لانا اور سینکڑوں کا لانا پھر اس میں بے پردے کی اور بے حیائی کے جو معاملات ہو جاتے ہیں پھر جو بوجھ پڑتا ہے عام آدمی کے اوپر کہ آج ہزار آدمی دو ہزار آدمی تین ہزار آدمی کا کھانا یہ کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے یہ کیسے ہوگا اگر ہلکا پھلکا بھی کرے گا تبھی لاکھوں روپے نکل جائیں گے در نسل ہائی صاحب یہ چلتا چل رہا آ رہا ہے یہ ایک کمیونٹی نہیں اس طرح کی ہمارے وطن میں نہ جانے کتنی کمیونٹیز آباد ہیں کہ جس طرح سے یہ پوری پوری کمیونٹیز کو بلانا پڑتا ہے یہ یہ جو انہوں نے اشاعت فرمایا کہ سب کے جوڑے دینے پڑتے ہیں ایون کی میری معلومات کے مطابق یہ جو سونے کے بُندے نا اس وہ بھی خواتین جتنی خواتین ان کی فہرستیں مرتب ہوتی ہے سونے کے بندے ان کو باقاعدہ دینے پڑتے ہیں جس کو اونٹھی پہنائی جائے گی جی, جی, جی جی یہ بھی ہوتا ہے جی جی جی جی جی جی اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اتنا ہے وقی جی ہم لوگوں دیکھے لانے والے ہم ہی لوگ ہیں نا مطلب کوئی کہیں سے تو آئی جی نہیں یا کسی معاشرے کو معاشرہ ہی ہے نا ہماری سوسائٹی ہے نا یا بھلے کسی ملک سے لائے کسی قوم سے لائے یا کسی اور مطلب کے کمیونٹی سے لے کر اگر کوئی آئے لیکن ہم اسلام دین کو تو دیکھیں گے نا کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو گیا اور خرچ کم سے مراد بوجھ کم ہو بوجھ کم سے مراد یہی ہے کہ مطلب درفین یعنی دونوں طرف پر بوجھ نہ پڑے اور کوئی مقروض نہ ہو یہ بتا رہا ہوں تو اس میں اگر ایسا ہو کہ بھائی ایک آدمی کی کوئی نہیں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا تو برادری میں یا کمیونٹی میں یا خاندان میں اس کو ملامت نہ کیا جائے ہمارے چونکہ وہ ملامت کا خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے ہم یہ بندے نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہم یہ کجوڑے نہیں, نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے پھر دوسرا پرابلم یہ کہ اگر یہ نہیں دیں گے نا تو بیٹی کو تکلیف ہو جائے گی بیٹی کو سسرال میں زندگی بھر سننا پڑے گا کہ تیری ماں نے یہ نہیں دیا تیرے باپ نے یہ نہیں دیا اب وہ ازیت ہے اور اس طرح اگر بیٹی کے ماں باپ دے دیں گے نا اور مقصد یہ کہ یہ دیں گے تو ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں دیں گے ٹھیک ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا دیا اس لیے کہ یہ اچھا اس کو پتہ ہے کہ نہیں دیں گے تو تکلیف ہوگی اب بیٹی کو تکلیف سے بچانے یعنی کہ آپ کے شر سے بیٹی کو بچانے کے لیے اب جو آپ کو دیا جا رہا ہے نا معذد کے ساتھ یہ آپ کے لیے رشوت ہے اور حرام ہے یہ اب یہ دلہے صاحب بھی سوچ لیں یہ دلہے کی ماں دلہ کے باپ یہ بھی سوچنا ہے اور یہی چیز اگر لڑکے والے لڑکی والوں اور لڑکی والے لڑکی والوں کے لیے جو بھی ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے جو ایک شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس میں بچنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ بیٹی کا باپ خوشی سے پورا شیر اٹھا کر دے اپنی بیٹی کو کہ یہ میری بیٹی کا اس کو حق ہے وہ بیٹی سے محبت کرتا اس کو اللہ تعالی نے استد دی ہے نہیں دیتا اس کو تن تانا تنقید اور رسوا کرنے کا حق حاصل نہیں ہم لوگوں کو اگر ایسا کوئی نظام بن جائے تو پھر دیکھیں مثال شادیاں بھی ہوں گی اور مثالی معاشرہ بھی بنے گا گھر بھی اللہ. نہیں ٹوٹیں گے میں ایک بات رس کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بدقسمتی آج ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ شادی کی مکمل تقریب میں صرف ایک بات جی دے دے شادی کی تقریب میں صرف ایک جو نا نکاح جو مولانا صاحب نے آ کر یہ ایجاب و قبول کی ترکیب بنانی ہے اس سے تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ دینی امر ہے اسے شریعت کے مطابق کرنا چاہیے نکاح میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اللہ کرے کہ وہ بھی اس کے مطابق ہو باقی اس کے علاوہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ رشتہ دیکھنے سے لے کر اور بیٹی کے رخصت ہو جانے تک کی تمام امور کا معاذ اللہ سن معاذ اللہ اس کا خدا نخواستہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پھر ہماری رسومات اپنے انداز اپنی کیفیتیں سالہ ہاں سال صدیان در سدیاں نسل در نسل جو طریقہ کار چلا آ اسی جا اسی جا بطا بھی بطا بھی رہا ہے جہاں پر اسلام و دین کا ایک معاملہ نظر آتا ہے ایک تو قاضی صاحب آگے نکاح پڑھانے کے دوسرا جب ہو رہی ہے تو سب پر قرآن, قرآن, قرآن بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے چلے اچھا ہے قرآن کی برکتیں لی جا رہی ہوتی ہیں کالس لیں جی کال کی بہت زیادہ کالس ہے مجھے لگتا ہے کل بھی ہمیں کسی علوان پر کرنا پڑے گا کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک شادی بیاہ اس کے بارے میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بڑی بہن ہے تو اس کی شادی پہلے ہوگی اور اس کے بعد بیٹوں کی کی جائے گی اور اجنا اس میں اگر بیٹی پینتیس سال کی اور اس کی شادی نہ ہو تو پھر ذرا لڑکے اور گناہوں میں پڑ جائیں گے تو اس کا وہ بال کس کے ساروں دیکھیں یہ ہمارے بنائی ہوئی سوچے ہیں ہمارے بنائے ہوئے تصورات ہیں اور مطلب اگر پہلے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بھی حرج نہیں ہے لیکن بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے چکر میں بیٹوں کو آپ بےچاروں کو مطلب کہ ویٹنگ لسٹ میں لے لیں گے کہ جب تک کہ یہ گاڑی نہیں چلے گی دوسرے گاڑیاں نہیں چل سکتی تو یہ نہیں ہے اللہ کریم اس بیٹی کا رشتہ بھی خیر و آفد کے ساتھ عطا فرماد ہے سنو تو برے رشتے مل جائیں لیکن اگر بیٹے کے رشتے ہو رہے بیٹے کی عمر بڑی ہو رہی ہے وہ شادی کرے گا بہت ساری پریشانیوں برائیوں سے اس کا بھی تحفظ رہے گا تو کر دینی چاہیے اگر بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بجا فرمانے سوالات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس میسیج میں بھی گھڑی کہہ رہی ہے کہ آٹھ کامن ہو چکے ہیں بار کو شامل کرتے ہیں اس ان سوالات کے بھی آتے ہیں ایس ایم ایس کی طرف جی میرا نام احمد بن محمد ادری سے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا یہ نگرانی شعرہ سوال ہے کہ آج کل کی زمانہ جو لڑکا ہے لڑکی ہوتے ہیں اس کے سربراہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچی کی شادی خاندان میں اس وجہ سے وہ پہلے خاندان میں شادی نہیں کرواتے اور خاندان میں اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پھر لڑکی اور لڑکی کی عمر بھی جاتی جا رہی ہوتی ہے تو ایسے والدین سربراہ کو نگرانی کیا مدنی پولیس شاد فرماتے ہیں. دیکھیں کوشش کرنی چاہیے خاندان میں ہو جائے کیونکہ اس میں سوچیں اور رسم و آواز اور طور طریقے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں تو اس میں گھر چلنے کی زیادہ صورت بن جاتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو آدمی اگر خاندان سے یا برادری سے باہر بھی نکلتا ہے تو رشتہ اگر مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں کف مل جائے تو شادی کر لینی چاہیے یہ ایک ہے سوال یہ بھی کہ یہ قرآن سے شادی کا کیا اسلام میں جو ہے مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے نکاح شادی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کی اور کسی سے شادی نہیں ہے اس رسم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مطلب یہی کہ یہ تو کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی بہنوں کا وراثت کا مال بچانے کے لیے پیسے بچانے کے لیے اس کا قرآن شادی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پیسے جو ہے نا وہ ان کے پاس ہی رہیں یہ اصل میں تو اس میں خیانت ہوتی ہے اور بہنوں کا مال کھانے کے چکر میں یہ بعدوں کا جیسا کیا جاتا ہے بعض اوقات آپ نے فرمایا آپ انٹیریئر میں جائیں تو معلوم چلے گا کہ کیفیت کیا ہے ہم اللہ کی اللہ کی پناہ اس ٹاپک کو کل بھی لے رہے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں کل انشاءاللہ ہم آپ کی کالز جلدی لے لیں گے آپ سلسلے میں فوراً شامل ہو جائیے گا اور مزید اس پر کافی کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے اور معاشرہ بری طرح ان کی بعض غلط رسومات کے لپیٹ میں اللہ خیر فرمائے عالمی مدیمہ مدی کا مدی مدی فیضان مدینہ میں عشا کی اذان ہونے والی ہے آئیے چلتے ہیں